الحمد اللہ الرحمن وصلّر و رحمہ الحمد اللہ علیہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام برادر سلامت کرتے ہیں اور صاحب سب کو اور خطاب دعوت شریف میں سے اوراد خمشا کی مختلف عبارت کی تو یہ آئے دعاؤں کی توسیع چل رہی ہے اور کیا درج نمبر ستاسی میں اور صا اللہ منت السّلام عمین کا السلام علیکم عضلام ہائن ربَن السّلام علیکم السلام تبارک رب الضلاء الکنام اس مبارک جملے کا جو ہے دعا خلمات کا سلام کابلوں کو ورک تجمہ پہنچا دیا چونکہ اس میں لفظ سلام کا ذکر آیا تھا اللّہ تعالیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ کا اس میں سلام سے پخار ہے اور اللہ سے سلامتی کا دعا کریں تو ہماری زندگی میں سلامتی کے اسباب کے لیے ہمیں مختلف قسم کی اللہ تعالی طرف سے دنیا میں آخرت میں ہماری کامیابی کا منانے اسلام کی مقدس دین کے اہمترین ترین آداب میں سے ایک سلام کرنے تو چونکہ اسے سلام کے ذکر آئے تو میں نے مناسب سمجھا کہ سلام کے بارے میں سلام کے فوائد سلام کی اہمیت اور ثواب کے حوالے سے آج اس حوالے سے بیان کروں تاکہ ہم سلام کی اہمیت ہمیں معلوم ہو کیونکہ آج کل جو ہے فون پر بھی جب ملاقات ہوتے ہیں ہم صرف انگیزی حالوں کر لیتے ہیں جی اور جو غیر مسلموں کے آداب کو اختیار کر لیتے ہیں اسلام کے مقدس آداب کو ہمیں روز روز بولتا چلا جا رہا ہے جب ہیلو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماح اللہ میں سے ہر کس ہیں ہی السلام و اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے تو جب بھی آپ کسی کو السلام علیکم کہیں گے السلام علیکم کہیں گے تو گئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک اسم اعظم کا اپنی زبان پہ جاری کیا ہے ہاں جی اور اس اس میں اعظم کے جو ہے معنی مفہوم کے ذریعے سے دوسرے بندے کو سلامتی پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ حقیقت میں سلامتی تو اللہ تعالیٰ ہی پہنچا سکتا ہے ہمارے ہاتھوں میں تو خوش بھی نہیں ہے ہاں جی کسی کو سلامتی دینا ہے دنیا میں آخرت میں خوشیاں دینا ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو اس لیے اسی مقدس اسم کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہاں سلام کا جس نے اللہ تعالیٰ نے بند مومن کو ہم مسلمانوں کو حکم دیا جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں سلام کریں جب بھی ایک دوسرے سے ہاں جی گھروں میں داخل ہو جائیں سلام کر کے داخل ہو جائیں اپنے گھر میں بھی داخل ہو جائیں تو سلام کر کے داخل ہو جائیں پر اگر کوئی جواب نہ دے دیں تو حدیث میں آتا ہے کہ تو جو اگر آپ لوگوں پر سلام کر کوئی جواب دے دینا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں جی ان لوگوں سے اچھے محلوط تمہیں سلام کریں یعنی پھر تمہیں سلام کا جواب دے دیں گے تو اس طرح جو سلام کبھی ضائع نہیں ہوتے سلام کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب رکھا بھی حادیث آپ بتا دوں گا ستر سلام کرنے کے عمل کو ستر ثواب ہے ان میں سے جو ہے سکسٹی نائن جی انہتر ثواب سلام کرنے والے کو ہے اور ایک ثواب جو ہے جواب دینے والے کو ہے تو اس طرح کے ہمیں کتنا سلام میں پہل کرنا چاہیے ہاں جی سلام میں پہل کرنی اسلام کے آداب ہے لہذا جو ہے سلام کے بارے میں جو احادیث سے ان کا میں مختصر ترجمہ سے تجمت کے معاملے پہنچا دوں تاکہ حدیث مبارک کی روشنی میں ہمیں سلام کی فضلات اہمیت معلوم ہو جائیں تو حدیث نمبر ایک جو ہے اس, اس بارے میں فرماتے ہیں سلام کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بخیل معصوم فرماتے ہیں سب سے بخیل شخص وہ جو سلام نہ کریں لوگوں میں سے سب سے بخیل سال معصوم فرماتے ہیں وہ شاخ جو سلام کرنے میں بخول کرے اور سلام نہ کرے نج برسول الرمایہ قال رسول, رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ الناس لوگوں میں باخیل ترین شاسمن وہ شاخ ہیں باقی جو سلام کرنے میں بخول کرے یہ آپ کے رسول اللہ کے حادثی اس میں جو سارے حادیث ہیں اس کتاب سے نقل کر جو آپ رسول اللہ کی عادیث کا ایک مجموعہ ناج الفصاح کے نام سے اس کتاب سے میں یہ حادیث نقل کراؤں یہ ناج الفصحا کی حادیث نمبر تین سو ہے اور دوسرے حدیث جو فرماتے ہیں سلام آپاس میں محبت کا سبب بنتا ہے آپ کثرت سے سلام کریں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو آپاس میں محبت بڑھے گا محبت کے نظر میں تعاون بڑھے گا ہاں جی آپس میں امن آشتے ہوں گے وہاں پہلس اللہ صلی اللہ پہلس الرمایہ افس السلام بینکم آپاس میں سلام کو خوب پھیلاؤ آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کرو فائدہ کیا ہوگا تحاب اس طرح سے تم آپس میں جو سے محبت کرنے لگ جائیں گے یقینی بات ہے آپ کسی کو سلام کریں اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں اس کے لئے کوئی اہمیت ہے حیثیت ہے مقام منزلت ہے اس کا آپ کی نظر میں عزت ہے تو جب آپ اس کو عزت دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو عزت دیتے ہیں اس طرح سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں تیسری حدیث صاف ہیں سلام جو ہے تمہاری سلامتی کا ضامین اور باعث ہے بندہ جب سلام کرتا ہے تو اس کے میں اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرماتا ہے قل اللہ صلی اللہ علیہ افسلامت تم سلام کو خوب پھیلاؤ تم سلام کرو خوب سلام فیلاؤ لوگوں کو سلام کرو تسلم تم سب اس طرح سے تم خود سلامتی پاؤ گے تم ہی اللہ تعالیٰ اسلام کے نظیر میں اس کا سب سے بڑا فائدہ سلام کرنے والے کو ہوگا تسلیم و تم خود سلامت تمہیں سلامتی ملو گے تمہاری سلامتی کا ضامن ہے سلام کرنا تمہاری سلامتی کا ضامن ہے سے تم کو تم کو سلامتی ملے گا اللہ کے طرف سے کیونکہ ایک بار میں اللہ یا حکم کی تعمیل گیا اللہ نے سلام کرنے کا کی حکم دیا قرآن پاک میں ہاں جی اور دوسرا یہ اللہ کے اسم اعظم کو آپ نے زبان بھی جاری کر کے دوسرے کے لیے دعا کیا سلامتی کی تو اس لیے جو ہے سب سے پہلے اس کا ثواب اجیے اور برکت آپ کو ہی ملے گا سلام کرنے والوں کو ملے گا السلام کے ہمیں نقطہ نمبر چار فرماتے ہیں عفشاء السلام کا اور کثرت سے سلام کرنا انسان کو دار السلام یعنی سلامتی کے ساتھ جو ہے سلامتی کے گھر میں پہنچانے کے ثواب بنتا ہے ہاں جی دار السلام میں ہمیں پہنچاتا ہے ان یعنی مولا جنت میں پہنچاتا دار السلام جنت کو کہتے ہیں قرآن پاک میں تو پیار رسول میں صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں افش و سلامہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام خوب فلائے کرو صبح سلام کرو ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو مومن مسلمان ایک دوسرے کو واطم و تام ایک دوسرے کو کھلانا کھلاؤ غریبوں کو کھانا کھلاؤ وسل الارحم اور آپس میں صلاح رحمی کرو وسل باللیل والناس نیامن اور راتوں کو نیا نمازیں پڑھو اس وقت جب لوگ سہے ہوئے تھے نماز تاج دوسرے نواحد تو کیا ہوگا ان تین خوبیوں کے نظر جنگے عمل میں چار چار اعمال بتایا کے کی نظر میں تتخلالجنت اب سلام تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے دار السلام میں داخل ہوگا جنت میں جو کہ سلامتی کا گھر ہے اس میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا اعظہ نگرہ میں سلام کی برکت سے انسان جنت میں پہنچانے کا ذریعہ وصلہ ہے السلام وبرک پانچواں سلام کے حوالے سے سلام کرنا گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا سلام کرنے سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من موجبات ففرت بجلسلام و حسن الکلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک جو ہے موجبات المغفلت انسان کے بخشش اور مغفلت کا ثواب گناہوں کے آف و درگزر در کا سبب کیا ہیں بجل السلام سلام کو خوب پھیلانا خوب سلام کرنا کثرت سے سلام کرنا و حسن الکلام اور لوگوں سے اچھے الفاظ میں نیک الفاظ میں جو ہے حسنِ اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنا اچھی کلام کرنا ہے زبان کو پاک رکھنا زبان سے اچھی عمدہ باتیں کریں اس سے کوئی غالم گلوج بوری باتیں نہ کیا جائیں تو فرمایہ حوصل بزلِ سلام انسان کی مغفرت کا ثواب پیارے نبی ہم جو المغرتِ گناہوں کے بخشس کا ذریعہ ہے بزل السلام و حوصنِکلام لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہاں جی اور پیارے محبت کے لب لہجے جی میں اخلاق لوم بات کرنا اور سلام کرنا چھتہ نوطہ سلام کے بارے میں فروغ نبی فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا تکبر جیسی بیماری سے نجات پاتی ہے جو بندہ سلام میں پہل کرے گا اس سے تکبر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے پیارے نے فرمایا علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البادی بسلام بر امن القبرِ سلام میں پہل کرنے والا بادی ابتدا کرنے والا جو ہے میں سلام بر امن الکبر وہ تکبر سے نجات پاتا ہے تکبر سے دور ہو جاتی ہے رضان والوں کتنے تکبر وہ بری صفت ہے جس سے جی شیطان جو ہے وہ الی جو جی ہزار سال اللہ کے وعدات کی عبادت کرنے کے باوجود وہ جانمی ہو گیا وہ لانتی ہو گیا ہمیشہ کے لیے تو تکبر ایسی بری چیز ہے تکبر اعزازی را خار کر بے نے لانت گرفتار کر تکبر نے ازادیل کو شیطان کو ذلیل خوار کر دیا اور ہمیشہ کی لانتگی کے زندان میں اس کو گرفتار کر دیا لہٰذا تکبر جیسے بری بیماری سے اخلاقی بیماری سے اللہ تعالیٰ سلام کی برکت سے آپ کو نجات دیتا ہے ساتواں اور سلام دوستی کو مزید مستحکم کرتا ہے جہاں جب کسی کو آپ سلام کرتے رہتے ہیں آپ پاس کی پیار محبت دوستی کو اور بڑھاتے ہیں خیر نوین فرمایہ کی جل وسم صلاح سُن تسفین لکھا تین چیزیں ہیں جو جو ہے تمہیں خالص کر دیتا ہے تصفین لکھا وداخی کا ہیں تمہارے بھائی سے جو تمہاری محبت ہے اس کو اور خالص کر دیتے ہیں اور تسلم علیہ ہیں وہ تمہارے دو بھائی کے ساتھ دوستی کو اور اضافہ کر دیتے ہیں دوستی کو اور مستحکم کر لیتے ہیں تمہارے بھائی کے ساتھ وہ کیا ہیں وہ تین نقطے ایک تو یہ تسلیم آلے. ایک تو سلم علیہ ایک تم اپنے بھائی کو سلام کیا کرو اذا الخی تو جب بھی تم اس سے ملاقات کرو اس کو سلام کیا کرو ان تین چیزوں میں سے جو محبت کو بڑھاتے ہیں اس کو بھانجیں اس میں اضافہ کرتے ہیں اس کو مستحکم کرتے دیں ان میں سے ایک کیا ہے وہ یہ تسلما ہی تم اپنے بھائی کو سلام کرو اپنے دوست کو سلام کیا کرو چاہنے والے کو جب بھی اس سے ملاقات کریں دوسرا ماہ و توسیع اسی محبت کو بڑھانے کا دوسرا ہوتا وہ توسی لہف المجس جب بھی مجلس محفل میں پہنچیں تو تمہارا دوست بھائی عثمان بھائی بعد میں آئیں تو اس کے لیے جگہ دے دو اس کے لئے مجلس میں جگہ دے دو و اطاۃ اوہ بہب آسما لے اور جب بھی اس کو نام لے لو تو اس کا وہ نام لے لو جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کا سب سے زیادہ جو نام لے جس نام سے پکارنا پسند ہے اس نام سے اس کا پکارو مان اس کو برے ناموں سے نہ پکارا اس نام سے نہ پکارا جو اس کو پسند نہیں ہے تو یہ تین چیزیں ان میں سے ایک اہم ترین چیزیں سب سے پہلے بان فرمایا تو سلیم اللہ کی تو جب بھی اسے ملاقات کرو اس کو سلام کیا کرو آٹھوان لطح فرماتے ہیں مسلمان بھائی کے حقوق میں سے ایک سلام کرنے جب بھی ملاقات کریں یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں بہت سے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی ملاقات کریں مسلمان بھائی ایک دوسرے کو سلام کریں قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علمسلمِ ستم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ چھ حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ فرمایا ازا اللہ کی تحوف سلم علیہ جب بھی تم اس سے ملاقات کرو اس کو سلام کیا کرو ہاں جی میں جس کو سلام کیا سلام کے کی بات پھر باتیں ہوتے ہیں پہلے بات بعد میں سلام نہیں سلام اولین ملاقات میں سب سے پہلے مومن کی زبان جو بات نکلے گا وہ سلام ہے یہاں پر جب سے اور ایک دار نوان ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سلام سلام جو قبل الکلام ہاں جی بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو پیارے نبی نے فرمایہ جب بھی کسی سے بات کرنی چاہیے بات کرنے سے پہلے سلام کرو کہتے ہیں آج جن اور اگر کوئی سلام کرنے سے پہلے کوئی چیز مانگے یا پوچھے تو اس کو جواب مت دے دو فرماتے ہیں پیارے نبی نے جب تک سلام نہ کرے اس کو جواب سلام بات کا جواب بھی نہیں دے دو اس کو وہ چیز بھی نہیں دو جب تک سلام نہ کریں ہاں السلام قبل الکلام ہاں جی پیر نبین بات کرنے سے پہلے کوئی چیز مانگنے سے پہلے پہلے سلام پھر کلام یہ بھی اسلام کے بہت ہے نبی کے آداب میں سے کی میں سلام کی امید میں دسوان الطاء سلام کا نام اور جواب دینا واجب ہے ہاں جی پیر نبی نے فرمایا صلی اللہ و سلام و تطاون سلام کا نا تطا ہے مصطف عمل با صواب عمل و اور حری ذتون اور جواب دینا فرض سے واجب ہے تیروان سلام خیرات ہاں جی اور برکات کا سبب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سلام کی برکت سے آپ کے وجود آپ کے گھر میں آپ کے زندگی میں آپ کے ہر میں ہر چیز میں برکت اور خیرات نازل کرتے ہیں سلام کے برکت سے چہرے نبی فرمایہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عف السلام تکشر و خیرہ بیتگا تم کثرت سے سلام کرو سلام کو پھیلاؤ تو تمہارے گھر کی جو خیرات ہے وہ زیادہ ہو جائے گا ہاں جی یکشر و خیرا بیتی تمہارے گھر کے خیرے ہیں برکات مال میں رزق میں اس میں اضافہ ہو جائے گا باروان لوط فرماتے ہیں بہترین صاحب اخلاق دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے اح... اچھے اور بہترین اخلاق رہنے والا صاحب اخلاق کریمہ وہ کون ہے پیار نبی فرماتے وہ سلام کرنے والا ہے سلام کرنے والا دنیا اور آخرات دونوں میں جو ہے سب سے بہترین اخلاق کا مالک ہے اللہ کی نظر میں اللہ کے ر... پیارے رسول کی نظر میں قال رسول اللہ, صلو اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اہ برکم بخیر اخلاق اہل دنیا والا آخرا اے میرا صاحب کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں اس شان سے جو دنیا اور حد دونوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہے کالو قب صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے پیارے رسول فقال عام نے فرمائے عرشا السلام العالم اس عالم میں دنیا میں کثرت سے سلام پھیلانا ہر کسی کو سلام کرنا ہاں جی یہ فرمایا یہ جو ہے آپ کے دنیا اور حد دونوں میں سب سے اچھے اخلاق کے مالک لوگوں کی نشانی ہے جو کثرت سے سلام کرتے ہیں اور سلام کے جو ہے ثواب میں ثواب میں جو ہے سلام کی کتنے سلام کرنے والے کے ثواب کتنا ہے آپ امام حسین علیہ السلام سے رواج ہے فرماتے علیہ السلام سعون حسنت سلام کرنے کے لیے ستر حسن ہیں سلام کرنے کے لیے ستّر حسن ان میں سے تیس و ستونق ان میں سے جو ہے تیس و ستون سکسٹی نائن انہتر جو ہے سلام میں پہل کرنے والے کو ہیں وہ واحد الرات اور ایک جو ہے جواب دینے والے کو ہے ایک جواب دینے والے کا زین گرام سلام کرنے کے آداب میں سے جیسے آخری چودھواں نمبر ہے کہ بھائی جو ہے سلام کون کس کو کرے چھوٹے بڑے کو کون کس کو سلام کریں اس کے آداب ایک بہن فرما دیں اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نے فرمایا چھوٹے بڑے کو سلام کریں وہ یوسلم الواحد و الاسن اگر ایک جگہ دو بندہ بیٹھا ہو جیسے ایک بندہ جا رہا ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ دو کو سلام کریں وہ یوسلم القلیلکشیر <الْكَسِر> ادھر سے چند چھوٹی ایک گروہ جا رہا ہے آگے سے بڑی گروہ آ رہے ہیں تو پھر جو ہے چھوٹی گروہ بڑی گروہ کو سلام کریں وہ یوسلم الراخب الماشی اور ایک سوار پر جا رہے ہیں اور ایک پیدل جا رہے ہیں تو سواری جو یو سلم سواری شخص جو ہے اللماشی پیدل چلنے والے کو سلام کریں ویوسلم المار و الاقائم اور ایک بندہ گزر رہا بندہ کائیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ گزرنے والا بیٹھے ہوئے شاعص کو سلام کریں وہی سلم القائم و الاقائط ہاں جی اور ایک بندہ جو ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے ایک کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا شخص بیٹھے ہوئے شاخ کو سلام کریں تو اس طرح پیارے نبی نام ہے یہاں تک سلام کے چھوٹی چھوٹی مسائل تھے آگاہ کے رضا نگر میں تو سلام کی خیرات و برکات آپ نے اس مبارک ان مبارک چودہ عادیز کی روشنی میں آپ لوگوں کو مبارک کام پہ پہنچا ہے مجھے امید ہے ہم اس عادت کو جو اسلام کی عادت ہے اس کو اختیار کریں ہاں جب ایک دوسرے کو ملاقات کریں سلام سے ملاقات کریں بچوں کو ہم جو ہے سلام کرنا سکھائیں اور خدا حافظ کرنا سکھائیں آج کل بائی بھائی ٹائی ٹائی بول کے جو نا بچوں کو ہی چاہیں غلط ہے اسلام کے اپنے آداب ہیں ہم غیروں کے آداب کے کیوں اس میں کوئی دعا کلمہ نہیں ہو. اس آپ نے جب میں نے آپ کو بتایا السلام کے میں اللہ کے اِسم اعظم کو آپ نے زبان پہ لایا اور جو ہے ایک تو اس کا ثواب ہے سلام کرنے والے کے لیے جو ثواب حاضر ہے اس کا ایک مختصر حاکہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے ہم سمجھو ہے اس روش کو اختیار کریں گے